قسم ہے ان ہاؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں عصفا پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں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 چنانچے وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے وَإذا السماء فرجت اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا وَإِذَا الْجِبَالُ الجل اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وَإذا الرُّسُلُ عیدت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 الم نخل ام کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا اجال قرآر نکل قدرم پھر ہم نے اسے مقررہ وقت تک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 الم نجان کی ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی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 ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں الى ما كنتم به ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے پالی کو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 ان ج ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں إذٍ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹ لاتے ہیں ہر یوں لا ت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 جم یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے کم کئی دوں سکی دوں اب اگر تمہارے پاس کوئی داؤ ہے تو مجھ پر وہ داؤ چلا لو بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں ان فی جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے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 انا كذالك نجز المحسنين ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی سلا دیتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئذٍ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں ہے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں بھی حدی سوں مینو اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے